اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مقصرات وبرام احکام شریعت اور روزوں سے اعتکاز سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر کا شرف حاصل ہے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ آخری اشرہ ہے جہنم سے آزادی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اسی عشرے میں اللہ تبارک وطالیہ کی طرف سے ایک ایسی رات مقرر کی گئی ہے کہ جس میں عبادت کی سعادت حاصل کر لینے والا تقریباً تراسی سال چار ماہ کی عبادت کا ثواب ایک ہی رات میں پا سکتا ہے کیونکہ ہزار مہینے کو اگر آپ تقسیم کریں سالوں میں تو تقریباً تراسی سال چار ماہ بنتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ بہت ہی بڑا انعام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر ہم اسی طرح ان راتوں کی قدر کرتے ہوئے عبادت اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس رات کو پا لیں تو بہت ہی کم وقت میں آخرت کا بہت بڑا سرمایہ اور ذخیرہ اکٹھا ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ ان راتوں کی برکات اور پھر رمضان کی بھی برکات اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہیں جبکہ ہم اپنی نقصانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آخری اشرہ آتا ہے اور آخر آخری اشرے کے دن گزرتے جاتے ہیں اور عید کری باتیں چلی جاتی ہے ویسے ہی ہمارے عزم ہمارے ارادوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور انقلابی تبدیلی واقع ہوتی ہے رمضان آتا ہے تو بھی ارادوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کو دل چاہتا ہے عبادات اختیار کرنے کو دل چاہتا ہے بہت سی ناجائز باتوں سے اجتناب کرنے کا ذہن بنتا ہے انسان منصوبہ بناتا ہے کہ اب انشاءاللہ شاء نمازی بھی قزہ نہیں ہوگی اب قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزرتا ہے پھر اس انقلابی تبدیلی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور سوچ بدلتی ہے یہی وجہ ہے کہ پھر آہستہ مسجد سے میں جماعتوں کی تعداد کم جماعت پڑھنے والوں کے تعداد کم ہو جاتی ہے ریگولر نمازی باقی رہ جاتے ہیں رمضانی بھائی بھاگ جاتے ہیں آہستہ قرآن پاک پھر واپس زلطان میں چلا جاتا ہے پہلے جو نفس تھوڑا سا قابو میں آیا تھا اور اطاعت گزار ہو گیا تھا وہ پھر کروٹ لے کر جاگ جاتا ہے اور ہمیں ہر گناہ کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر یہ آخری اشرہ ہماری سوچ میں ایک مزید انقلاب پیدا کرتا ہے اور ہم عید کے دن اور اس کے بعد یعنی چاند رات عید پھر اس کے بعد کی منصوبہ بندی شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے یاد رکھیں کہ ایز اے مسلم ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر سوچ ہر منصوبہ ہر ارادہ معاف نہیں کیا گیا ہے یہ ضرور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میری امت سے وساوس کو دور کر دیا گیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے وساوس پر گرفت نہیں ہوگی اس کا مطلب ہر یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ذہن میں آئے وہ معافی ہو جاتا ہے ورنہ خود قرآن پاک میں جگہ جگہ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ آنکھ کان اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا تو دل میں آنے والے جو خطرات ہوتے ہیں جو خیالات ہوتے ہیں جو ہم پلاننگ کرتے ہیں منصوبہ بندی کرتے ہیں اس پہ بھی گرفت ہو سکتی ہے لیکن اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آئندہ مستقبل کے بارے میں آدمی کوئی غلط مقصد بنا لے اور اس مقصد کی تکمیل کی راہ میں یا اس مقصد کو جب آپ نے سوچا میں یہ کام کروں گا اور اس کے لیے کوئی باطن سے مزاحمت نہ رہے تو اسے کہتے ہیں عزم مسمم جیسے مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی نے سوچا کہ اب رمضان کے بعد نمازیں نہیں پڑوں گا یا چاند رات کو میں ایسے مقامات پہ جاؤں گا جہاں بد ہوگی اور بدنگاہی کرنے کا ارادہ ہو اور باطن سے کوئی مخالفت نہیں ہوئی ضمیر نے کوئی ملامت نہیں کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی تو میں مصمم کہلاتا ہے اس سے گرفت ہوتی ہے اس ہم کلام جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد میں رحیم وقفے کے دوران کچھ کالز آئی تھی ان کے میں جوابات پہلے عرض کر دیتا ہوں ایک یہ کال تھی کہ اور تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سر نماز میں آہستہ قراءت ہوگی اور جاہری نمازوں میں بل نواز سے قراءت کرنا واجب ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب جماعت ہو منفرد شخص اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سر نمازوں میں تو سر ہی کرے گا اس میں جہر کرے گا تو سردر صاحب ہو جائے گا سر نماز سے مراد اس میں آہستہ ہوتی ہے جس سے زہر اور آصر اور جہری نمازیں تین ہوتی ہیں فجر ہے مغرب ہے عشاء ہے اس میں منفرد کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو تھوڑا سا بلند باز سے پڑھ لے چاہے ویسے جسے پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ لے تو بہن نے سوال کیا ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر کوئی عورت سر کر لیتی ہے جہر نہیں کرتی تو کیا کوئی صدر صاحب وغیرہ لازم تو نہیں ہوگا تو جی نہیں اسم ہوگا جیسے بتایا کہ سری نماز میں جاہری نماز میں منفرد کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو برا نواز سے ہی پڑھے اور چاہے تو اس کو آہستہ پڑھ لے لہذا اس میں کوئی صدر صاحب نہیں ہے انہیں بہن نے پوچھا کہ گھر میں تصاویر اکثر اتار دی ہیں لیکن پھر بھی بعض جگہ تصاویر لگی ہوئی ہیں تو جو تصاویر آویزاں کی جاتی ہیں نمایاں طور پہ لگائی جاتی ہیں یہ تصویر کی تعظیم ہی کہلاتی ہے تو لہٰذا کوشش یہی کیجیے کہ جب آپ نے ہمت کر کے کچھ تصاویر کو اتار دیا ہے تو بقیہ کو بھی اتار دیجیے تاکہ گھر میں رحمت کے فرشتوں کے نزول کی راہ میں یہ تصویر رکاوٹ نہ بنے ایک کہ ہی بھائی کہتے ہیں کہ والد صاحب نے احتکاف کیا ہوا تھا تو وہ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کے لیے باہر نکل گئے تو کیا اعتقاف قائم رہے گا یا نہیں تو اگر تو والد صاحب فنائے مسجد میں نکلے تھے یعنی مسجد کی چار دیواری کے اندر بالوقت باتھ روم بنے ہوتے ہیں اگر وہاں گئے تھے غسل کرنے کے لیے تو بعض وہ کہا کے کہ نزدیک ان کا احتکاب فاصد نہیں ہوگا یہ اپنے احتکاب جاری رکھیں اور اگر یہ حدود مسجد سے ہی باہر نکل گئے دیوار سے ہی مطلب جو چار دیواری ہے اس سے باؤنڈری وال سے ہی باہر نکل گئے تو یقیناً پھر بال ان کا احتکاب ٹوٹ جائے گا کیونکہ دورانے اعتکاف محتقف مسجد سے باہر صرف ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے پھر ٹوٹ جائے گا ایک انہوں نے پوچھا کہ بہن نے پوچھا ہے کہ اگر وقت کم ہو تو کسی نے ان کو بتایا کہ استنجا کی حاجت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ وضو کریں اور فوراً جا کے نماز پڑھ لیں جیسے فجر میں آنکھ کھلی دیر سے تو کیا یہ صحیح ہے تو جی ہاں مسئلہ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاب وغیرہ کی شدت کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور نارمل حالت میں جبکہ وقت باقی ہو اس شدت کے ساتھ نماز ادا کرنا مقروِ تحریمی ہے لیکن چونکہ فضر کے وقت جیسے آپ نے کہا کہ انتہائی تنگ تھا تو ایسے وقت میں نماز اگر آپ استنجہ وغیرہ کے لیے جائیں گے تو لازم بات ہے کہ نماز قضا ہونے کا خوف ہوگا تو جس نے بھی مسئلہ بتایا بالکل صحیح بتایا کہ وضو کیجئے اور ڈائریکٹ آ کے نماز پڑھ لیجئے چاہے پیشاب کی شدت ہی محسوس ہوتی رہے ان اب چونکہ ہے کہ وقت کی تنگی ہے فرصت بہت کم ہے لہذا نماز ہو جائے گی یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی متقف جائے اعتقاف سے کسی کو سلام کرے یا ہم محتقظ کو سلام کرے تو جائز ہے تو جی ہاں میں نے پہلے بتایا تھا یہ بالکل جائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہی مسئلہ بتایا تھا کہ مؤتقف کے ساتھ افطار کر سکتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم جائے اعتقاف میں موتقز کے پاس بیٹھ کے افطار کریں گے یا وہ ہمارے افطار کے مقام پر آئے گا تو وہ افطار کے مقام پر نہیں آئے گا کیونکہ افطار کرنے کے لیے کسی مقام پر جانا یہ کوئی حاجت ضروریہ حاجت طبعیہ حاجت شرعیہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ آپ اگر اس ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جائے اعتکاف میں سیدھے رکھ لیں اور آپ جا کے ان کے ساتھ احتکاف کریں اگر اس غرض سے وہ احتکاب کے مقام سے کوئی بہن باہر آئیں گی تو ان کا احتکاب فاصد ہو جائے گا ایک انہوں نے کہا کہ اگر شریف میں ایک لفظ کو دوبارہ پڑھ دیا جائے یا جو آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تشاہد میں اس میں کسی لفظ کو دوہرا دیا تو کیا سردر صاحب ہوگا تو ایک دو لفظ کے دہرانے سے نہیں ہوتا ہاں پوری آیت اگر پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ دوہراتے ہیں تو اس پہ سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے اب انشاءاللہ ہم ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے بقیہ سوالات اور اپنے موضوع پہ گفتگو ہوگی بریک کے بعد اللہ الرحمن الرحیم کچھ کوشچن جمع تھے ایک بہن نے کوششن کیا تھا کہ اگر کسی نے سہری بند کی اور کچھ مٹھاس وغیرہ کسی چیز کے منہ میں رہ گئی اور پھر وہ کرتے ہیں اور مٹھاس سی محسوس ہوتی ہے تو کیا اس سے وضو روزہ ٹوٹ جائے گا تو اگر جو چیز کھائی مثلا چائے پی تھی وہ مکمل طور پر اب نہیں ہے صرف زبان پہ کچھ مٹھاس اس کا رنگ وغیرہ زبان پر باقی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اگر باقاعدہ اجزاء ہوں جیسے چینی ہے مثال کے طور پہ یا کوئی میٹھی چیز آپ نے کھائی اور وہ دانتوں وغیرہ میں یا کہیں داڑوں میں تھی اور زبان پر آئی پھر تھوک کے ساتھ گھل کر پھر حلق میں گئی تو باقاعدہ اجزاء ہیں ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اجزا ناؤں صرف مٹھاس ہے یا رنگت ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا سلات الطبیح با جماعت ادا کی جا سکتی ہے تو اصل میں کوشچن یہ ہے ان کا جو یہ مدعا ہے کہ کیا نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے دیکھیے یہ بالکل جائز ہے آپ بخاری شریف اٹھا کے پڑھیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہاب کرام کو با جماعت نوافل پڑھانا ثابت ہے بلکہ امام بخاری رحمتہ اللہ نے باقاعدہ ایک باب اس پر قائم کیا ہے کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی آپ کھڑے ہوئے آگے تو صاحب کرام نے پیچھے نفل میں صف بنا لی نبی کریم نے منع نہیں فرمایا اس کے جواز کے دلیل ہوئی اب باقاعدہ مائک پر دعوت دی جاتی ہے یا بلایا جاتا ہے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس طرح ہوگا فرق سے بھی اتنا ہوا اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دور میں چونکہ لوگوں کو فرض کی جماعت کی بہت زیادہ رغبت تھی تو اس وقت وہ کہا نے منع کر دیا کہ آپ نوافل کی جماعت قائم نہ کریں کیونکہ اگر آپ قائم کریں گے تو فرض کی جماعت میں قلت کا سبب بنے گی اب چونکہ لوگ فرضی نہیں پڑھ رہے لہٰذا وہ اصل پر حکم باقی رہے گا اور نوافل جماعت سے پڑھنا بالکل جائز ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم نمستے صاحب السلام علیکم وعلیکم عل... السلام غلام محمد کراچی سے جی ماشاء اللہ فرمائیے اچھا مجھے یہ جو ہے چار کا جو نفر پڑتے ہیں تفریح نماز کے اچھا یہ بعض نماز پڑھی جا سکتی ہے میری نفر ہے ابھی مجھ نے آپ کے کال سے پہلے اس کا جواب دیا تفصیل سے ٹھیک ہے آپ کوشش کریں گے ریکارڈیڈ چلے گا ریکارڈیڈ سنیے گا ورنہ جو گھر میں اطراف میں سن رہے نا اسے ختم دے دیجیے گا ایک یہ بہن نے پوچھا ہے کہ یہ ان کے جو سسر ہیں انہوں نے کچھ پراپرٹی سیل کی اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں میں برابر تقسیم دی کچھ لی <تصال> اور وہ <متحد> رقمی ہی کہتی ہیں کہ میرے بچوں کو دی ہیں اپنے پوتے پوتیوں کو تو کیا بقیہ پوتے پوتیوں کی کا حق تو تلف نہیں کر لیا تو ایسا نہیں ہے یہ ایک گفٹ ہے ہبا ہے چونکہ وہ اپنی پراپرٹی تمام بچوں میں تقسیم کر چکے ہیں تو بچوں کا حق انہوں نے ادا کر دیا یہ اپنا ان کے پاس ایک اضافی چیز تھی جو انہوں نے پوتا پوتیوں کو دی ہے تو اس میں کوئی حق تلفی کا ان پہلو نظر نہیں آتا تو اس لیے آپ کا اسے رکھنا استعمال کرنا شرم بالکل جائز ہے نہ دادا صاحب جو ہیں وہ کوئی گناہ ہوں گے بہن نے کوششن کیا کہ ایک لڑکے نے کسی زوجہ کو یہ بولا کہ میں نے تجھے طلاق دی تین دی دی دفعہ کہا دیکھیں اس کا جواب انشاءاللہ شاء کیونکہ یہ تفصیل طلب جواب ہے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مختصر سے بریک کے بعد اور غزب اللہ شعیت بسم اللہ بہن نے کوششن کیا تھا کہ اگر کسی لڑکے نے بیوی کو یوں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی, دی, دی تو اس کا کیا شرح حکم ہوگا تو اس سے بہرحال ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ جو آگے دی دی کہا ہے اس میں لفظ طلاق نہیں ہے تو لہذا پہلے والے کی تاکید ہی محسوس ہو رہی ہے تو ایک طلاق ہوگی لیکن وہ کہتی ہیں کہ پھر اس لڑکے نے کئی لوگوں کے سامنے جا کے رشتہ داروں کے کہا کہ میں اسے تین طلاقیں دے چکا ہوں تو یہاں وہ خود تین طلاقوں کا تذکرہ کر چکا ہے اور ماضی کے الفاظ تو اس نے کہا میں طلاقیں دے چکا ہوں لہٰذا تین طلاقوں کا نفاذ مانا جائے گا تو تین طلاقیں واقع ہو گئے لیکن وہ اب کہتی ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر خود طلاق دے کر اس کا انکار کر رہا ہو تو لڑکی والوں سے مطالبہ کیا جائے گا لڑکی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ اس پر گواہ پیش کریں کہ اس نے طلاقیں دی ہیں تو لہٰذا جن لوگوں کے سامنے اس نے گواہی یہ کہا تھا کہ میں تین طلاقیں دے چکا ہوں اگر وہ لوگ موجود ہیں تو دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں اگر اس پر گواہی دے دیتی ہیں کہ اس نے تین طلاقیں دی ہیں تو بالکل طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر نہیں ایسا کوئی ملتا آپ کو گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا ایسا گواہ ہے ہی نہیں ہے یعنی دو مرد نہیں ہیں ایک مرد ہے یا صرف ایک ہی مرد ہے یا عورتیں بھی ہیں لیکن دو عورتیں ہیں مرد ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ کسن کھائیے کہ آپ نے طلاق نہیں دی اگر وہ قسم کھا جاتا ہے تو بہرحال پھر شوہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور ہم یہ کہیں گے شریعت یہ کہتی ہے کہ اب طلاق واقع نہیں ہوئی لیکن اگر لڑکی یہ بات جانتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے جھوٹے قسم کھائی ہے تو فکہ نے لازم یہ لکھا کہ وہ جس طرح چاہے اپنے آپ کو یعنی جس طرح ہو سکے شوہر سے بچائے کیونکہ یہ جھوٹ بول کر اپنے ایک عورت کو ایک اجنبی عورت کو حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے ایسی صورت میں اگر یہ کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کورٹ کا خلا بعض صورتوں میں نافذ نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ چونکہ خود شوہر خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے اور لڑکی اس بات کو جانتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تین طرح کے دے چکا ہے تو ایسی صورت میں کورٹ کا خلا بالکل نافذ ہو جائے گا اور اس سے جس طرح چاہے وہ جان چھڑائے تو اس پچھلے شوہر کو بھی اس پر تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے ایک یہ بہن نے کوشچن کیا تھا کہ اگر چار پائی ساتھ بچھی ہو تو کیا ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو جہاں جی پڑھ سکتے ہیں اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے لہذا اس کو کنٹینیو رکھنا ممکن نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ شاء اللہ بروز منگل پھر ملاقات کی شرف حاصل کریں گے آپ بھی ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق حلال اتنی وافر مقدار میں عطا فرمائے جو آپ کی تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی با کافی ہو جائے آمین و ان الحمد للہ رب العالمین